بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اب آپ سماعات فرمائیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے سن انیس سو عیسوی کو ٹورنٹو کینیڈا میں فرمائی تھی فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا و نبی مولانا محمد رسول صلی اللہ علیہ واسطہ وبارک و سلمت علم الرم یا اعباری وا شعت الفیہ فاغدون میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے یعنی اللہ کی صحیح معرفت اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور آخرت کے لیے کوشش اور اللہ کو راضی کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وَََََََََََ صحاب و سلم پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کرنا اصل مقصد یہ ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب وسائل ہیں مقصد اور ذریعے کے فرق آپ سمجھتے ہیں مینس اینڈ اینڈس تو یہ سب مینس میں داخل ہے ذرائع میں داخل ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے مشکلات کو دور کرنا اس کے لیے مناسب فضا اور ماحول پیدا کرنا اس کے لیے قوت نافذہ ایسے کہتے ہیں آج کل قوت تنفیذ حاصل کرنا تاکہ اللہ کے حکموں پر عمل آسان ہو جائے اور کوئی مجبوری کی شکایت نہ کر سکے اور کوئی دوسری طاقت اور کوئی دوسرا اقتدار اس میں قلع اندازی نہ کر سکے یا اس کے مقابل کو اسی متوازی دعوت نہ دے سکے اس کو قرآن شریف نے اپنے بلیغ انداز اپنے معجزانہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حتالیٰ تقنف نت المعکون الدین یہاں تک کہ کشمکش جاتی رہے یعنی دو طاقتوں کی جو آپس میں ایک ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے کلیش ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے وہ جاتا رہے جس کی وجہ سے لوگ خم انتشار میں پڑھیں کنفیوژن کنفیوزڈ ہوں کوئی کہے ادھر چلو کوئی کہے ادھر چلو وہ کن الدین اللہ اور طاعت یا طاط افرمہ برداری صرف اللہ کی ہو اسی کے لیے دعوت کا کام ہے اسی کے لیے امر معروف نہیں ان منکر ہے اسی کے لیے اگر ضرورت اور وقت آئے اور شرائط پورے ہوں تو جہاد ہے اسی کے لیے اسلامی اسلام کو ایسی طاقت مہیا کرنا اور اس کو اقتدار پر لانا ہے کہ کمزور لوگوں کو بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ایسا مشکل نہ ہو جائے کہ وہ کہیں کہ لائکلف اللہ صلی اللہ صحاح اور یہ تو ہماری طاقت سے باہر لیکن سب کا مقصد ہے اللہ کی بندگی عما خلط الجن ص اللہ اس کو اس کے بارے میں ذہن کو پورے طور پر صاف کر لینا چاہیے میں نے یہاں مغرب میں یورپ میں اور امریکہ میں اور اپنے پڑھے لکھے حلقے میں اچھا خاصا اس میں الجھاؤ پایا ذہن کے اندر کہ وہ ذرائع اور مقاصد کے درمیان فرق نہیں کرنے پاتے مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہو اور اللہ کو راضی کیا جائے اور جس اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے اور یہ طاقتیں دی ہیں صلاحیتیں دی ہیں وسائل دیے ہیں ان کو ہم استعمال کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو زندگی کا مقصد پورا ہو اور تاکہ آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں اپنا قربت فرمائے اور ہم اس کی اس کے سامنے سرخرو ہوں اور جنت میں ہمیں اونچے اس سے اونچا مقام حاصل ہو یہ اصل مقصد ہے یہ مقصد اگر کہیں پورا ہو رہا ہے تو بہت مبارک اور اگر یہ مقصد خاص اپنے وطن میں پورا نہیں ہو رہا ہے جہاں آدمی پیدا ہوا ہے اور اس کے ذرے ذرے سے اس کو محبت ہے اور جہاں کا کانٹا بھی انسان کو پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے خار وطن سمبر و خوش خوشتر کسی نے کہا ہے کہ وطن کا کانٹا وطن کا خار بھی سمبر و رہاں وہ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے معطر پھولوں سے بھی زیادہ محبوب اور خوشنما ہوتا ہے اور جس کی خاک بھی کیمیا ہوتی ہے مٹی بھی اس کی ایک سیر سمجھی جاتی ہے آدمی اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے ایسا وطن جہاں الفت کے اور ان کے تمام ذرائع موجود ہیں والدین موجود ہیں بھائی بہن موجود ہیں خاندان کنبہ موجود ہے اولاد موجود ہے اور جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کل قل، قلمکان آبا اکم و ابنا اکم و اخوان حکم و ازواج اکم و و اور تجارت ال تقش ان کسادہ اور مساکر و تردونہ حب ارکم اللّہ رسول وجہ انفی قبیلی بسو اللہ اس میں اللہ تعالی نے سارے معلومات جمع کر دیے ہیں وطن وطن کی وجہ سے مانوس اور محبوب نہیں ہوتا شہر شہر سب برابر مٹی مٹی سب برابر میں دیکھتا آیا ہوں مجھے نہ آسمان میں کوئی فرق نظر آیا نہ زمین میں کوئی فرق نظر آیا کہیں نہیں دیکھا میں نے کہ وہاں کی مٹی سونا ہو اور دوسری جگہ کی مٹی خاک ہو کہیں نہیں دیکھا میں نے کہ وہاں آسمان بہت قریب ہو سر سے لگ رہا ہو شامیانے کی طرح اور کہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں کہیں پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں مجھے سب زمین ایک طرح کی لگی اور سارا آسمان ایک رنگ کا نظر آیا وطن اور اور مسافرت میں جو فرق ہے وہ ان معلوفات کی وجہ سے ہے وطن مجموعہ ہے معلوفات کا یعنی جن سے آدمی کے دل کو لگاؤ ہوتا ہے افیکشن اور اس کے دل کو ایک تعلق وابستگی ہوتی ہے وہ چیزیں وہاں زیادہ جمع ہیں اور سب جمع ہیں ساحت میں اللہ تعالیٰ نے طبعی اور شرعی اور فطرت سلیم جن چیزوں کو سے لگاؤ رکھتی ہے ان سب کو جمع کر دیا ہے ساحت میں اور ان کا ناآبا حکم ماں باپ و ابلا حکم اولاد و ازواج حکم تمہاری بیویاں وہ سیرت تمہارا اور خاندان اور مال جو تم نے کمائے ہیں وہاں مساکرہ اور رہنے کی جگہ جن کو جو تمہیں پسند ہیں چاہے وہ جھوپڑا ہی ہو اب میں یہاں امریکہ میں آیا ہوں اور میں نے مینہٹن بھی دیکھا اور شکاگو بھی دیکھا مجھے اپنا جھوپڑا یاد آ رہا ہے سچی بات یہ ہے آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کرتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہیں جمعے کا آخر وقت ہے اللہ تعالیٰ خیرآفیت کے ساتھ وہاں پہنچا دیں اب کوئی کہے کہ میاں تو میں اپنا جھوپڑا کیوں یاد آ رہا ہے اتنے،, اتنے شاندار شہر اور تمہارے جھوپڑے کو ہم نے بھی دیکھا ہے وہاں کیا رکھا ہے کہاں کرتی ہے غریبوں کی جگہ میلے کچہرے لوگ وہاں ہر وقت آتے ہیں نہ موٹر نہ کار نہ کچھ اور تم کو وہ رائے بریلی کا وہ ٹوٹا پھوٹا مکان یاد آ رہا ہے اور تمہیں ندوہ یاد آ رہا ہے اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر حرمین شریفین یاد آتے ہیں حالانکہ وہاں وہ ترقیاں نہیں ہیں اللہ ان کو ان ترقیوں سے محفوظ بھی رکھے تو مغربی تمدن سے تو وہ اصل میں یہ چیزیں کچھ سے تعلق نہیں رکھتی بڑی بڑی عمارتوں سے اور یہ تو دل کا لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ نے میں سب جمع کر دیا ہے وہ جتنی چیزیں یعنی فطری طور پر آدمیوں کو محبوب ہوتی ہیں وہ ساری وطن میں موجود ہوتی ہیں ابھی سب چیزیں وطن لیکن مجھے کہنا یہ ہے اگر وطن میں خدا کی بندگی نہ ہو سکے اور خدا کے احکام پر نہ چل سکے تو اس وطن کو دور سے سلام کرنا چاہیے بھائی خدا حافظ قیامت میں ملیں گے ہم تم نہیں رہ سکتے حد یہ ہے کہ مکے کی سرزمین اول تو قدرتی طور پر اس کے اندر ایسی محبوبیت اللہ تعالیٰ نے ایسی دلاویزی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا وجرا اے اللہ دلوں کو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ جیسے مقناطی اس طرف لوہا کھنچتا ہے ویسے کھینچے تو ایک تو اس سے محبوبیت پھر اس میں حرم شریف اور اس میں بیت اللہ اور اس میں زمزم اور اس صفا اور مروہ اور اس کے پاس منا اور عرفات لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی بندگی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہی تو کہا حب چلے جاؤ یہ کہے کے لیے کہا یہ دین پر قائم رہنے کے لیے کہا کہ یہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہے نماز نہیں پڑھ سکتے کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتے زبردستین کا سر بتوں کے سامنے جھکایا جاتا ہے اور زبردستین کے سامنے خدا کو برا بلا کہا جاتا ہے توہین کی جاتی ہے زبردستین سے کفر کرانے کوشش کی جاتی ہے تو کہہ دیا کہ حفشے چلے دو مرتبہ حفشے کو ہجرت ہوئی اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ کو ہجرت کا حکم ہوا کہ چھوڑ دو مکہ اور مرینیں چلے جاؤ مکہ جیسا شہر اگر چھوڑا جا سکتا ہے اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تو پھر کسی اور شہر کا کیا کس شمار قطار میں ہے دنیا کے شہر چاہے وہ دنیا میں وہ نیو و لندن ہو چاہے کوئی بھی ہو ٹورنٹو مونٹریال ہو کوئی جگہ بھی ہو دلی و لکھنؤ ہو کوفا و بسرا ہو بغداد و قرطبہ ہو اور قاہرہ و لمش کچھ ہو تو اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین پر عمل کیا جا سکے وہ جگہ محبوب ہے اور وہ جگہ رہنے کی ہے اور جہاں نہ ہو پھر چاہے وہاں وہاں چاہے آسمان سے برکتیں برستی ہوں اور وہاں سے وہاں ہن برستا ہو جیسے اس ملک میں برس رہا ہے خدا جانے کب تک برستا رہے گا لیکن ابھی تو برسی رہا ہے چاہے ہن برستا ہو اور چاہے سونا وہاں کی زمین سونا و گلتی ہو اور چاہے وہاں کی مٹی ہاتھ لگاتے ہی وہ کیمیا بن جاتی ہو تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں اور اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہاں پورا ہوتا ہے یا نہیں اب مجھے کہنا یہ ہے کہ میں یہاں آیا اور میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا اس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں شمالی امریکہ میں بہت سے بڑے بڑے شہر دیکھ چکا ہوں کہیں ایک دن کہیں دو دن کہیں چار دن اور تھوڑے سے شہر باقی بھی اب آپ کینیڈا میں بھی آیا ہوں تو ایک طرف تو میرا دل خوش ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ہر ملک کے مسلمان یہاں موجود ہیں اور عربی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس سے دل خوش ہوتا ہے قدرتی بات ہے آدمی کو اپنے ہم جنس ہم مذہب ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف میں ڈڑتا ہوں کہ آپ یہاں کیا اسلامی زندگی گزارنے کے پورے طور پر آپ کو اسلامی زندگی گزارنے کا موقع ہے اور کیا آپ کی آئندہ نسلیں اسلام پر قائم رہیں گی رہ سکیں گی یا نہیں اور کیا آپ کے اندر جو اسلام کا جذبہ تھا وہ ایسے ہی روشن رہے گا فروزاں رہے گا یا سرد ہو جائے گا یہ بات بہت سوچنے کی ہے یہاں اکثر بھائی ہمارے آپ برا نمائیے گا اکثر بھائی یہاں مادی اغراض سے آئے ہیں ہمارے ایک بھائی نے کہہ بھی دیا کہ صاحب ہم تو یہاں کھانے کمانے کے لیے آئیں تو اکثر بھائی یہ کوئی حرام بات نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن جہاں خالص غیر اسلامی زندگی ہو اور جہاں مادیت ہی مادیت ہو غفلت ہی غفلت, ہی غفلت ہو وہاں جانا تو خیر اس میں حج نہیں لیکن وہاں رہ جانا اور میں فیصلہ کر لینا کہ یہیں رہیں گے یہ بات سوچنے کی ہے اس میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ یہاں اسلامی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے منشاہ کے مطابق گزار سکتے ہیں اور دعوت میں دعوت کے کام میں آپ مشغول ہیں اور یہاں آپ کے رہنے سے فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کا خود دل گواہی دے کسی کہنے سننے سے نہیں آپ کا دل گواہی دے کہ واقعی آپ کو جتنا وقت نکالنا چاہیے آپ وقت نکال رہے ہیں آپ اپنے ایمان کو ہی بچانے کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کی تک ایمان پہنچانے ایمان کی دعوت پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور بقدر ضرورت آپ یہاں معاشی جدوجہد میں ہی مشغول ہیں کوئی مشغلہ بھی آپ انتلاش کے اس کے بغیر یہاں رہ نہیں سکتے تو تو ٹھیک ہے پھر تو میں بھی کہوں گا کہ آپ کا رہنا مبارک ہے اور شاید آپ کے ذریعے سے اللہ یہاں ہدایت عام کرے اور اسلام کا کہ روشنی پھیلائے اور یہ خطہ کبھی کبھی اسلام سے اسلام کی دولت سے اسلام کی سعادت سے ہمکنار ہو جائے کوئی تعجب کی بات نہیں مسلمان خاص طور پر عرب سوداگر جزائر شرک ہند میں پہنچے انڈونیشیا پہنچے اور ادھر بحرین کے جزیروں میں پہنچے جزیرہ کے جزیرے مسلمان ہو گئے اور وہاں آج کھلی ہوئی اکثریت مسلمانوں کی ہے آپ تحقیق کیجئے کتابوں کتابیں دیکھیے گا تاریخ کی تو معلوم کہ زیادہ تر عرب تاجروں سے اسلام پھیلا یا پھر صوفیاء اکرام کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندوستان میں بھی سندھ وغیرہ میں جو آج تک اسلام کے نشانات ہیں وہ عربوں کی وجہ سے ہیں یا جو اکثریت کے حصے ہیں ہندوستان میں کشمیر ہے جہاں کھلی ہوئی اکثریت ہے مسلمانوں کی اسی فیصدی نوے فیصدی قریب وہ صرف صوفیاء اکرام یہ شرمندہ احسان بنگال میں اکثریت ہے مسلمانوں کی اور مشرقی بنگال میں خاص طور پر تو صوفیہ کرام وہاں نہ کوئی اسلامی فوج گئی اور نہ وہاں اسلامی حکومت کوئی مستحکم قائم ہوئی تو اگر آپ نے یہ, آپ کے رہنے سے ایک بات آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اس کا اطمینان آپ کے آئندہ نسل کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اس کا انتظام آپ نے کر لیا ہے اور اطمینان اس کا کر لیا ہے اور آپ یہاں رہ کر دعوت کا کام کرتے ہیں اور ایسی اسلامی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے کشش رکھتی ہے اور دوسروں کو اسلام کی طرف کھینچے تو آپ کے یہاں رہنے کا جواز ہے اور جواز ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے اور جہاد ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ یہاں صرف کھانے کمانے کے لیے ہیں میں آپ سے عملی بات کر رہا ہوں وہ علمی تقریر یا کوئی نکتوں کی بات یہ پھر کبھی سنیے گا کوئی بڑا عالم آئے گا تو یہاں کچھ چند دن میرے گزرے ہیں تو اس کی روشنی میں, میں آپ سے بات کرتا ہوں بالکل روز مرہ کی زندگی کی بات کہ اگر یہ نہیں ہے آپ صرف کھانے کمانے کے لیے وہاں سے آئے ہیں اور اگرچہ یہ بھی ایک بڑی ہمارے نزدیک یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہے کہ آدمی کھانے کمانے کے لیے کہیں جائے اور اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرے کھانے کمانے کے لیے وہ ہماری یہاں مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے جو دلی چھوڑ کر جانا چاہتے تھے کلکتے بہت ان کو روکا وہاں ایک شاعر تھے بہت مذہبی آدمی نہیں تھے بہت ان کو روکا کہ کہاں جاتے ہو یہ پڑھے رہو ہم بھی پڑھیں تم بھی پڑھے رہو ایک آدھ مرتبہ کہنے سے رک گئے پھر ایک مرتبہ وہ تیار ہو کر آئے کرنے کہ مرزا صاحب تم رکا نہیں جاتا تکلیف نہیں اٹھائی جاتی اب تو ہم جا رہے ہیں کوئی بات اگر کہا سنا معاف کیجئے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اور کوئی کام ہو تو فرما دیجیے ایک کام ہے کیا ان کا کلکتے جا رہے تھے بے چارے حیدرآباد جایا کرتے ہیں کیا وہاں کے کی خدا کو سلام کہہ دیجیے گا تو انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ مرزا صاحب اب بہرحال مسلمان ہیں کیا یہاں کا خدا کوئی اور ہے وہاں کا خدا ان کا اگر یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہوتا تو آپ وہاں کیوں جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا خدا زیادہ رزداق ہے وہ رزاق ہے اور یہاں کا خدا معذ اللہ نقص نہیں پہنچاتا بھائی صاف صاف باتیں آپ سے ایسے کم پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اس کا میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں آپ کی زندگی مفید ہے اسلام کے لئے اور آپ کا رہنا یہاں اسلام کے لیے راستہ کھولتا ہے اور آپ کو یہ پہلی بات یہ بھی اطمینان ہے کہ آپ کا بھی ایمان محفوظ اور آپ کے بچوں کا بھی ایمان محفوظ تو, تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کا رہنا جائز ہے اور جائز ہی نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہوگا اور اگر دونوں باتیں نہیں یعنی اپنے ایمان کی طرف سے بھی اطمینان نہیں اور اپنے بچوں کے ایمان کی طرف سے آئندہ نسلوں کی طرف سے بالکل اطمینان نہیں اور آپ صرف کھانے کمانے میں مشغول ہیں اور فیصلہ کر لیا آپ نے یہاں کی وہ جو نیشنلٹی جو کچھ بھی ہوتا ہے یہاں کا مجھے معلوم نہیں وہ آپ نے لے لیا ہے اور وہ آپ نہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور مکان بنا لیا بھائی مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے اس میں مجھے تو اس سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کس حال میں موت آئے اور کس طرح ہم دنیا سے رخصت ہوں اور خدا ہم سے پوچھے لیکن قرآن شریف کے ایک اس سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے وہ میں آپ پر پورے طور پر اپلائی نہیں کرتا یہ نہ فتویٰ دے رہا ہوں مگر میں وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں الزین توفاہ ظالمسیم قالوفیم کن تم کالو قن صفی کالو اللہ بولا کماسی ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ جن لوگوں کو جن لوگوں کی روحیں فرشتوں اس حالت میں قبض کی کہ وہ اپنے نفسوں کے معاملے میں اپنے نفسوں کے بارے میں بہت ناانصافی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی جان پر بہت ختم کیا تھا اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی قالوف ہی تم ان سے کہا کہ اللہ کے بندو یہ کس حال میں تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو نہ ایمان تمہارے دل میں نہ کلمہ تمہاری زبان پر نہ سجدے کا نشان تمہاری پیشانی پر نشان ہونا ضروری نہیں مطلب یہ ہے کہ سجدے کا نور نہیں تمہارے چہروں میں عقائد تمہارے درست نہیں تمہارا تم معلوم تائ کہ تمہارا معبوط خدا نہیں بلکہ دولت تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ عزت تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ محض نفس تھا تو تم کس حال میں مر رہے ہو کہاں مر رہے ہو کالو قلام صدافین فضا انہوں نے بڑی اس سے کہا لجاجت سے ہم ملک میں بڑے کمزور تھے ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا ملک کا ماحول بہت خراب تھا یہ کہا انہوں نے. دوسری زبان میں صاحب ملک کا ماحول بہت خراب تھا ہم وہاں کچھ کر نہیں سکتے تھے کالو علم تکن اردال واسعت فتح انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے یہ اپنے وطنوں میں جنہوں نے جان دی غلط ماحول ان سے کہا جائے گا نہ کہ وہ جو وطن چھوڑ کر یعنی اپنا اسلامی وطن چھوڑ کر آئیں ہیں تو بھائی صرف کھانے کمانے کے لیے یہاں آنا یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا اس سے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا کیا خدا کو جواب دے گا کہ کھانے کمانے کے لیے وہاں گئے تھے بس صرف پیٹ بھرنے کے لیے وہاں پانچ سو ہزار ملتے تھے وہاں آٹھ ہزار ملتے تھے وہاں تین سو ڈالر ملتے تھے پانچ سو ڈالر ملتے ایک ہزار ڈالر ملتے تھے جس کے ہمارے ہندوستانی سکے سے آٹھ ہزار روپے ہوتے ہیں پاکستانی کو زیادہ ہی ہوتے ہوں گے تو وہ اس کے لیے گئے تھے کہ وہاں ایک ہزار ملتا تھا اور یہاں آٹھ ہزار ملتے ہیں دس ہزار ملتے ہیں یہ تو کوئی یہ تو کوئی اسلامی جواب نہیں اور یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہاں اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ کے ایمان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے اس طریقے پر بھی ماحول بنایا آپ نے آپ دعوت تبلیغ کے کام میں شریک ہیں آپ کوئی اور اسلامی تنظیم ہے اس میں آپ شریک ہیں آپ نے کوئی ایسا حلقہ بنا رکھا ہے جس میں دینی باتیں دینی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور تشکیر ہوتی ہے یعنی یاد دلایا جاتا ہے آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے موت کو یاد دلایا جاتا ہے مسلمان کے مقصد کو یاد اور آپ یہاں غیر مسلموں کے سامنے ایسی زندگی پیش کر رہے ہیں جس میں چارم ہے جس میں کشش ہے جو کھینچتی ہے اور آپ نے اپنے بچوں کی بھی تعلیم کا انتظام کر لیا ہے دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے قیامت کے دن بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے ہم اس حالت میں آئے کہ نہ ہمارا نام جانتے ہو نہ ہمارے رسول کا نام جانتے ہو نہ نماز کو جانتے ہو وہ کہیں گے کہ اب بنا ان تانا سعد تنا وہ قبرا انا فعد اللہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی ان جس راستے پر لگایا اسی راستے پر ہم لگ گئے انہوں نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا اور شریم آتا اے ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو اپنے بچوں کو آگ سے اگر آپ نے اپنے بچوں کا انتظام کیا ہے وہ بے شک اسکول جاتے ہیں جبری تعلیم ہوگی یہاں کمپلسری ایجوکیشن جو کچھ بھی ہو یہاں قانون لیکن آپ نے ایک وقت رکھا ہے کہ ان کو آپ عقائد اسلامی عقائد سکھاتے ہیں خاص طور پر توحید اور رسالت اور آخرت کا عقیدہ اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نماز نماز سکھاتے ہیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں تم مسلمان کے بچے ہو تمہیں اللہ تب تم نہیں اللہ مسلمون خبردار تم اسلام کے علاوہ اور کسی اور راستے مرنا حرام ہے کفر رہے اس سے تو مر جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے اور ماں باپ دو دن چار دن اس کو رو کر کے اور چھٹی کریں رو لیں اس کو یہ ہزار درجی اچھا خزر نے ایک بچے کا گلا گھونٹ دیا تھا اور کہا تھا یہ فتنہ ہوگا اپنے والدین کے لیے تو بچہ ہو مسلمان کا اور مسلمان نہ ہو یہ ہرگز اس کا تصور, اس کے تصور کرنے سے آپ کے کے کھڑے ہو جانے چاہیے تو بھائی صاف صاف آج کی بس یہی میری بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کے بچانے کا انتظام کیا ہے جس طرح آپ تبلیغی کام میں شریک ہیں آپ وہ کے کسی کام میں شریک ہیں جس کے سلسلے میں بھی آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ مسلمان تیئیس سو کی تعداد میں دو تین سو کی تعداد میں وہاں لمبن میں جمع ہوئے نمازیں ساتھ پڑھتے تھے کھانا ساتھ کھاتے تھے وہاں ان کے سامنے تقریریں ہوئی قرآن شریف کا میں نے درس بھی دیا دور دور سے آئے اپنا خرچ کر کے یہ بھی ایک کوشش ہے اسلام کے لیے بھی ایک کوشش ہے اور بڑی قابل شکریہ یا آپ نے اور کوئی ایسا انظام کر لیا ہے چھوٹے پیمانے پر اپنے محلے محلے بستی میں جہاں آپ رہتے ہیں اور بچوں کی تعلیم کا آپ نے انتظام کیا ہے کہ بچے اسلام سے واقف ہوں اور تھوڑا سا وقت آپ یہاں اسلامی ماحول پیدا کرنے میں دیتے ہیں تو تو ٹھیک ہے آپ رہیے اور شاید اللہ نے آپ کو اسی لیے یہاں بھیجا ہے لیکن اگر بھائی یہ نہیں صرف کھانے کمانے اور پیٹ کی سیوا کرنے کے لیے آئے کہ بھائی وہاں کم ملتا ہے یہاں زیادہ ملتا ہے اس کو میں نہیں مان والدوسي بات یہ ادكي آپ کیسے کام کلو خاص طمعين عرب نواجوانوں سے قلتا اقول للشباب العرب هؤلاء اذا بقوا في بلادهم يخدمون بلادهم بثقافتهم بتجاربهم بعلومهم التكنولوجية وبزراساتهم الجديدة وخدبوا بلادهم بما حصلوا عليه من تجارب ومن زراسات كان ذلك خير لهذه البلاد ولكن, ولكن هناك موجات موجات عاتية بصب الماء من, من البلاد العربية العزيزة إلى هذه البلاد يقول يوم هناك أفواج فوج فوج يأتي إلى هذه البلاد لماذا ليختلف من هذا هذا البحر المادي وللتكاثر وليكون نصيبه من المال ومن الراتب أكثر ف أصبحت هذه البلاد مجردة من خيلة الشباب ومن خيلة الطاقات ومن السواعج القبية ومن العقول النيرة ومن الثقافات العالية كما تتجرد الشجرة أيام الخريف من الأوراق والثمار هكذا هذه البلاد في كل يوم تجرت تو تقلید في هذه قدیٰ تو یہ جو اس وقت لہریں چلی آ رہی ہیں وہاں سے ایک برابر جیسے جوار بھاٹا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان سے ایشیائی ممالک سے ادھر عرب ملکوں سے برابر ذہین نوجوان اچھے جو فراہیت والے افراد ہیں وہ سب ان ملکوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا اپنا دامن بھر لیں جھولی بھر لیں اب ان ملکوں کیا ہوگا اگر سب اچھے اچھے ذہین لوگ سب چلے جائیں سعودی عرب جاتے ہیں خلیج کی امارات پہ جاتے ہیں مجھے بہت واسطہ پڑتا ہے اس کہ وہاں کئی کمیٹیوں کا ممبر ہوں لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے غلط یہ صحیح کہ میرے تعلقات ہیں میرے پاس خط آتے ہیں سفارش کر دیجیے کوئی تصدیق نامہ دے دیجیے اور کوئی کوشش کر دیجیے انجینئر ہے تو سعودی عرب جانا چاہتا ہے ڈاکٹر ہے سعودی عرب جانا چاہتا ہے کوئی اور وہ ایکسپرٹ ہے تو سعودی عرب جانا چاہتا ہے اور اگر ہمت زیادہ ہے تو امریکہ جانا چاہتا ہے تو بھائی کیا حاصل ہوگا ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے آپ کے ملک آپ کی خدمت کے زیادہ مستحق ہیں تو یہاں میں ان لوگوں کا رہنا صحیح سمجھتا ہوں جو اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر چکے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر چکے ہیں جن کی جن کا یہاں رہنا یہاں کے غیر مسلم آبادی کے لیے مفید ہے خداوت کے راستے سے خامری زندگی کا نمونہ دکھانے کے ذریعے اور باقی جو صرف کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں جھولی بھرنے کے لیے آئے ہیں اور محض اپنے ہم چشموں میں عزت حاصل کرنے کے لیے آئے بھائی کیا تنخواہ کا کہاں ہمیں تو ہمیں تو ایک ہزار ڈالر مٹتے ہیں ان کا کہ ہم دو ہزار ڈالر مٹتے ہیں, ہیں، لوگوں کے منہ پانی بھراتا ہے عثمان اللہ ہم بھی ذرا سا بی سے ہم بھی ڈپلوما حاصل کر لیں انجینئرنگ کا کچھ تو ہم بھی چلیں گے وہیں ان ملکوں میں کیا ہوگا کون وہاں تبلیغ کرے گا کون وہاں غیر اسلامی اثرات کا مقابلہ کرے گا ہم مولوی مولوی لوگ رہ جائیں گے بوڑھے بوڑھے خالی یہ بات سوچنے کی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ, آپ یہاں ہیں آپ فیصلہ کر کے آئے تو پھر ایک ہی بات ہے کہ اس کو آپ جائز بنائیے اپنی ایمان کی حفاظت اور اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام دونوں کی طرف سے اطمینان کر لیجیے اور اپنی زندگی کو مفید بنائیے متعدی بنائیے اپنے اثرات کو کہ یہاں کے غیر مسلم آبادی وہ اسلام کی طرف وہ مائل ہو اور اسلام قبول کرے تب تو آپ کا رہنا سرآوں پر اور بہت مبارک اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائی مسئلہ بہت مشکل ہے یہ وہ ابھی ہمارے ایک عزیز مدثر حسین مدثر حسین ہیں بوسٹن میں انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیلی فون آیا کہ بھائی فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا اور پچھلے سال میں انہوں نے حج کیا تھا یہ بھی شاید ساتھ تھے آئیے ذرا ان کی آخری جو ان رسوم جیسے کہتے ہیں ریچولس وغیرہ وہ ادا کر دیجیے ان کی بیگم صاحب بھی بیچاری ایسی اور لڑکے بھی ناواقف کرنے ہم گئے جہاں تابوت میں ان کی لاش رکھی ہوئی پورے سوٹ میں اور ٹائی لگی ہوئی ہے اور پورا میک اپ ان کا کیا ہے اور عیسائی عورتیں اور محلے والے آتے ہیں اور دیتے ہیں کس کرتے ہیں اور پھول ان پر ڈال رکھے ہیں ہار وغیرہ اور بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اللہ اس بچے کو عمر دے آخر عربی مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اس نے کہا میں ان کے لڑکے کو بلایا کہا کہ میں جا جاتا ہوں کیوں کہ میں جو کچھ کہوں گا آپ کریں گے نہیں ان کا نہیں, نہیں. ہم نے آپ کو بلایا کیوں نہیں کریں کہ پہلے تو یا ان کا سوٹ ووٹ اتروائیے اور ان سب لوگوں کو عیسائی لوگوں کو باہر کیجیے ہم ان کو کفن دیں گے غسل دیں گے پہلے شرعی طریقے پر کفن دیں گے اور ہم ان کی انگوٹھی اتاریں گے کہنے انگوٹھی نہ اتاریے گا ہماری والدہ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا اور سب کچھ کر لیجیے انگوٹھی نہ ان کا نہیں ہم انگوٹھی ضرور ہوتا رہیں گے. اور مگر ان کو بتائیے گا نہیں اگر ان کا ہارٹ فیل ہونے والا ہو تو آپ ان کو بتائیے گا نہیں جیم میں رکھ لیجیے بعد میں بتا دیجیے خیر راضی ہوئے وہ تو اتفاق سے وہ بچہ پہنچ گیا اس نے کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ بڑا کا پڑھا ہوا عربی مدرسے کا ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا تو ہو گیا مگر کتنے جانے کتنے دفن جات. ایک دوسرے صاحب کو میں نے سنا بڑی عبرت ہوئی اور ڈر معلوم ہوا جی اور جلدی سے میں بھی اب یہاں سے چھٹی کر کے جاؤں بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ ان کا انتقال ہوا مصری عالم تھے اور ان کئی کتابیں لکھی ہیں اسلام کی صداقت پر اور اظہر کے پڑھے ہوئے تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیگم امریکن تھیں بنی کون تو مسلمانوں کا قبرستان ذرا دور تھا ان کا وہاں لے جانا مشکل ہے اور ہمیں چاہتے ہیں عیسائیوں کو قبرستان میں دفن کر دیا وہ تو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو سوچے خواب میں دیکھ لے تو چیخ مارے خواب میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تفاظت فرما تیری پناہ یہ وہ چیزیں تھیں اور چیزیں ایسی آسان ہو گئی ہیں کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں بھائی انتظام کرو اگر ایمان کی حفاظت ہو اگر آپ بچوں کی تعلیم کا نظام ہو شوق سے رہو اور لوگوں کو ہی بلا لو وہ کہ وہ یہ شرط پوری کر سکیں۔ اور نہیں تو بھائی پھر یہاں رہنا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کھانے کمانے کے لیے محض پیٹ بھرنے کے لیے ایک تو یہ کہ تم خطرے میں دوسرے تمہارے ملک جن تم, تم, کو تمہاری ضرورت ہے اگر تم وہاں رہو گے اندوستان کے نوجوان یہاں آ رہے ہیں وہاں رہتے دس بیس پچاس ان سے ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے سب کو ایک تقویت ہوتی ان کے والدین کو تقویت ہوتی پاکستان کے لوگ حیدرآباد ہوا ہے اور آ, عرب ملکوں کے جہاں جائیے آ, یعنی کئی جگہ تو مجھے عربی میں خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی اردو میں خطاب کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اتنے عرب تھے یہ عرب شام میں ہوتے یا عرب سعودی عرب میں ہوتے یہ مصر میں ہوتے لیبیا میں ہوتے مراکش میں ہوتے تو اپنے ملک کی خدمت کرتے اپنے ملک کو منظم کرتے طاقتور بناتے اپنی تمام صلاحیتیں وہاں پر صرف کرتے کیا محض تنخواہ کی زیادتی کے لیے محض اچھا کھانے پہننے کے لیے محض اچھے مکان میں رہنے کے لیے یہاں آئے یہ بات بہت سوچنے کی ہے معاف کیجیے گا مالنی آپ کیا امید رکھتے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کہوں گا جس اور آپ کو دل اور خوش ہوگا اور میں نے یہ ایسی بات کہی جس سے آپ کے دل پر چھوٹ لگی ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل پر تھوڑی سے چھوٹ لگے دل پر تھوڑی چھوٹ چوٹ لگے بغیر کام چلتا نہیں. تو آپ اس مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کیجیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس ملک میں سوال جواب کا بڑا رواج دیکھا اور میں اس کو کچھ زیادہ مفید نہیں سمجھتا اس وقت آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں گا انشاءاللہ وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے وہ آدمی کتنی ہی ایمان افروز بات کہے اور ایمان تازہ کرنے والی بات اس کے بعد جو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب تقریر تو بھول بھال جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل میں اور نئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تقریر کی ڈونیٹی کالج میں میں نے کولمبیا میں تقریر کی میں نے نیو جرسی کے اسلامک سینٹر میں تقریر کی ہر تقریر کے بعد میں سمجھا کہ اکبار جمی کے ذہن میں سوال جب آپ کا جو سلسلہ شروع تو میں بھی شاید بہت بہت کچھ بھول گیا ہوں کہ میں نے کیا کہا دوستوں کیا تو سوال آپ لوگ واقعی اس کی ضرورت ہوں. اور دیکھئے میں مفتی نہیں ہوئی اسلام میں اور ہر جگہ شعبہ ہے الگ الگ میں موٹے موٹے مسائل جانتا ہوں اور وہ بھی اگر ہندوستان پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہوں تو جو اور بڑے عالم ان سے پوچھ لیتا ہوں تو میں مشکل مسئلہ ہوگا تو میرے لیے جواب دینا مشکل کتابیں یہاں موجود نہیں اس لیے اگر کوئی بڑی کوئی خالص سکی سوال ہو تو اچھا یہ ہے کہ میں نے دو تین جگہ متمز مطلب تحقیقات سریا ہے ندوے میں وہاں بھی دار ہے دیوبن میں دار الفتا ہے اور پاکستان میں نیو ٹاؤن جامع مسجد کا مدرسہ ہے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے بھی انتظام ہے اور اچھے اچھے علماء ہیں وہ علماء بھی ہیں جن جی کے حالات حاضرہ پر نظر ہیں بہتر یہ ہی کہ آپ ان سے رجوع کریں ہاں عملی زندگی میں کوئی اگر آپ کوئی بات مشورے کی ہو پوچھنے کی ہو تو میں حاضر ہوں اور کوئی ایسا موٹا مسئلہ بھی دیں ہو تو میں امکان نہیں لیکن بات چیتیں اچھی ہیں ان میں آپ کے اور ہمارے عرب بھائیوں کے درمیان اچھا خاصا اختلاف ہے تو اس سے اس کے پوچھنے سے آپ کو تو پہلے سے بھی مسئلہ معلوم ہے اور یہ آپ آپ کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے اس لیے سوائے اس کے کہ ایک ذرا غلط فہمی ہو اور ذرا دوری پیدا ہو اس کے یہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں آپ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء پر سیر رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے وہ آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں آپ کے حالات سے بھی واقف ہیں اور ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط ہے اس لیے روت ہلال کے بارے میں اور ذبحیہ کے بارے میں گوش وغیرہ کے بارے میں آپ اپنے ملک کے علماء کی اس پر اگر عمل کریں زیادہ بہتر یہاں اگر آپ نے ان پر اس پر عمل نہیں کیا وہاں گئے تو آپ کو جواب دینا مشکل ہوگا ٹھیک یکسانی رہے تو بہتر ہے اور جو چیزیں اس کے بعد بھی رہ جائیں اور آپ ان کو سمجھیں کہ شاید پھر موقع نہ ملے یا مجھ سے کوئی خاص مجھے مناسبت ہو اس سے میں حاضر ہوں ح تریمکان جواب دوں گا لیکن بہت زیادہ سوالات نہ ہو تو اچھا ہے وقت میں